سب اور جب عمرہ حج ادا کرے گی تو اس کے لیے چہرہ چھپانا ہوگا یا چہرہ اوپر رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بڑا عجیب امتحان ہے ہمیں کہا گیا یگود دو مین افسا اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور خواتین سے کہا گیا کہ وہ پردہ نہ کرو ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے کاغذ دیجیے کہ کوئی ہاتھ میں پنکھا وغیرہ لے لیا جائے جیسے ادھر مردوں کا گزر ہو تو ایسے لگا لیں یا اس طریقے سے کر لیں تاکہ لوگ ادھر سے خواتین کو نہ دیکھ پائیں یہ دن کے چوبیس گھنٹے ہیں اس کے آٹھ پہر ہوتے ہیں چار پہر کا مطلب یہ ہے صبح سے شام ٹھیک ہے یا شام سے صبح یا دن کے بارہ بجے سے رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے سے دن کے بارہ بجے اس کو ہم چار پہر کہیں گے چوبیس گھنٹوں میں یہ بارہ گھنٹے یہ چار پہر اگر چار پہر چہرہ چھپا رہا اس پہ دم لازم ہوا اور اگر ایسی منہ پہ لگ گیا یا ڈال لیا کچھ دیر کے لئے تو صدقہ ہے صدقے کا مطلب کیا ہے کہ پورا صدقہ ہے پورے صدقے کا مطلب ایک فطرے کی مقدار سوا دو سیر گندم جو ہے اس کی قیمت ایک کو دی جائے آدھا بھی نہ کیا جائے کیونکہ پورا ایک دیں گے آپ تب صدقہ ہوگا آدھا آدھا دیں گے تو صدقہ نہیں ہوگا اگر جرم زیادہ ہو جائے تو چند اگر حضرات ہوں سب کو ایک ایک الگ الگ صدقہ دیں تو اس طریقے سے اس میں صدقہ لازم آئے گا اور اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو حج کے مسائل پہ کتابیں انوار البشارہ انوار البشارہ میں یہ ایک مثال پیش کی فرمایا جیسے لوگوں کے نظر احرام کی حالت میں بھی خواتین پر پڑ جائے یہ بتاؤ کسی خاتون کے بغل میں شیر کا بچہ ہو اور کوئی آدمی اس کی طرف دیکھے اور شیر کا بچہ لپک کر اس کے چہرے کو نوچ لے کوئی دیکھے گا مگر شیر کا بچہ اگر خاتون کے بغل میں ہو کوئی خاتون پر نظر ڈالے گا کہ جیسی نظر کی میں نے اور شیر نے منہ نوچ لیا میرا کوئی نہیں دیکھے گا فرما یہ تو ایک تمسیل حکم شراب تو اس سے زیادہ حکم شرع اور اللہ اس کے رسول احکامات جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ان سے پردہ نہ کرنے کا کہا گیا اس کی حکمتیں اللہ تعالی اور اس کا رسول جانتا اور ہمیں کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اس لیے اس پر احتیاط سے عمل برتے کیا ہے